شیخ ابو مصعب صوریفق اللہ وصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے جیسے کہ گزشتہ سبق میں اشارہ کیا گیا تھا کہ استاد محترم یہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو آج کے سبق کا مختصر سا عنوان استاد محترم نے یہ لگایا ہے اہمیت معرفت تاریخ یعنی تاریخ کے جاننے کی اہمیت اور ضرورت کتنی زیادہ ہے فرماتے ہیں کہ دور حاضر کے حالات کو سمجھنے کے لیے اور مستقبل کے واقعات پر تبصرہ کرنے کے لیے اور حق و باطل کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کو سمجھنے کے لیے چاہے مسلمانوں کے درمیان جاری کشمکش کی بات آپ کہہ دیں یا بیرونی دشمنوں خصوصی طور پر رومیوں کے ساتھ یعنی امریکی اور انگریزوں وغیرہ کے ساتھ ہماری جو جنگ جاری ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت ہی صحیح ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان کس کس دور سے گزرے ہیں اور کن کن مراحل سے ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں اور اسی طرح عمومی طور پر ہمیں اپنے دشمن کی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے اور ان مرحلوں کا بھی علم ہونا چاہیے جہاں ہمارے مشترک مفادات موجود تھے اور ہمیں ان حالات اور مراحل کا بھی علم ہونا چاہیے جس وقت وہ مغلوب ہوئے یا ہم مغلوب ہوئے انہوں نے شکست کھائی یا ہم نے شکست کھائی فرماتے ہیں كما ان الحادا عید تن في فہمی سنفر الحظیمہ و اسبا بالقوۃ ودعف مما یوسا عید كما يفترض على وجه الخصوص على التحرك في ام الخا دماع على بصيرة فرماتے ہیں کہ تاریخی واقعات کو جاننے سے بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جیت اور غلبہ اور مغلوبیت ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ کیوں بعض وقت جیتے ہیں اور بعض وقت ہارے ہیں اور کیوں بعض اوقات وہ غالب ہوئے اور بعض اوقات و مغلوب ہوئے تاریخ کو جاننے سے طاقت اور کمزوری کے اسباب کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے عمومی طور پر مسلمان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور خصوصی طور پر مجاہدین کو فائدہ ہوتا ہے اور استاد محترم فرما رہے ہیں کہ مجاہدین کے جو بیدار قسم کے رہبران و رہنما ہیں اور انہیں بیدار ہونا بھی چاہیے چونکہ امت کی بہت بڑی ذمہ داری ان کے سر پر ہے امت کی نجات کا بہت بڑا مسئلہ ان کے سامنے ہے اس لیے مجاہدین کو خصوصی طور پر اور اخصص الخصوص ان کے رہنماؤں کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے ہمیں اس وقت جو سلیبی جنگیں جاری ہیں اور آگے جو جنگیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں ان کو سمجھنے اور پھر ان کی قیادت کرنے میں آسانی ہوگی یعنی تاریخ کو جاننے کے بعد تاریخی معلومات رکھنے کے بعد آپ اپنے دشمن کی مکاریوں عیاریوں کو سمجھیں گے اور مسلمانوں کی سادگی اور نادانی کو بھی سمجھیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں کون سا حل مسلمانوں کے لئے مناسب اور مفید ہوگا اس کو بھی انسان على وجہ البصیرہ سمجھ سکتا ہے کما ان معرفتنا بتاریخنا المجيد تزویدنا بدافع قوی على المضی قدماً على آثار خطا اجداد اماجد طاول الثریا رفعت وعزا جیسے کہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب ہم اپنے عظیم تاریخ کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملے گا اور اپنے عظیم آبا و اجداد جن کی عظیم اور سنہری تاریخ ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق ملے گی ہمارے وہ آبا و اجداد وہ بزرگ جو کہ کہکشاؤں پر کمندے ڈالا کرتے تھے عزت و رفات ان کا نشان تھا اور بلندیوں پر وہ رہا کرتے تھے جس وقت انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا بال بالاسلام ہم ایک ایسی مسلمان قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا کی وہ مہما ابتغینہ العزفی سواہ اور جب جب ہم نے مسلمان قوم نے غیر اسلامی طریقوں اور غیر شرعی نظاموں میں عزت تلاش کی اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو مسلمانوں کی عزت اسلام میں ہے مسلمانوں کی عزت و رفعات شریعت مقدسہ میں ہے مسلمانوں کی ترقی کا راز قرآن و حدیث میں ہے اور جب بھی ہمارے آبا و اجداد نے شریعت مقدسہ کو مضبوط تھاما اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور جب بھی شریعت مقدسہ سے روگردانی کی گئی مسلمان امت خار و ضلیل ہوئی اللَّهُ اللہ لَهُ مِن مکرم اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور اللہ جل جلال نے عزت دینے کے لیے اس امت کو یہ قرآن اور یہ شریعت عطا کی ہے چنانچہ جو بھی اس طریقے کو چھوڑ کر اس مبارک طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں میں دوسرے نظاموں اور عزموں میں اپنے لیے عزت تلاش کرے گا وہ یقیناً رسوا ہوگا زلیل و لوخار ہوگا استاد محترم فرما رہے ہیں اس لیے اگلے اسباق میں ہم اپنے عظیم تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سبق حاصل کرتے ہوئے تاریخی معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے خصوصی طور پر ہم ہمارے ازلی دشمن رومی بن الاصفر یہ پیلے لوگ جو ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کریں گے ون کب حت ان عبر ان تاریخی الروم بن الاصفر قاطر اللہ اللہ تعالیٰ ان رومیوں کو انگریزوں کو تباہ و برباد کرے جن کے ساتھ ہماری ازل سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد یہاں پر ان انگریزوں کا ذکر کرنا نہیں ہے جو کہ مسلمان ہیں بلکہ ان انگریزوں کا ذکر کرنا ہے جو کہ کافر ہیں اور جو مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحبی اجمعین سبحانک الحمد حمدی کا اشد وال